الحمد للہ وہدہ وسلاۃ نبي بعد ولا رسول بعده ولا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی وصل اللہ تعالى علیہ ولا علیہ و الظینخلاص العرب العربا اوخیر الخلا اقباد العبیہ وحم قنجومفصما الاتدا ابالاقتاحم مفاطی حرحمۃ و مصعبی حلغر بالله من بنشیفان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اليها اليها تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ مقام على النساء صدق العظيم علیہ العظیم و صدق الكريم الکریم على ذلك من شاہرین و والحمد للہ رب العالمین شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد محمدمع عل محمد کما على تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علی حميد مجيد اللهم اللہ على محمد محمدمعلی عل محمد كما بارک على ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو زوجین کے حقوق کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں اب تک مردوں کے ذمے جو حقوق تھے یا جو ان کے لیے اصول علماء امت نے وضع فرمائے تھے اس پر بات ہو چکی اور اکثر دوست ناراض بھی ہو رہے تھے کہ مردوں کی کلاس بہت لمبی لے لی گئی ہے اب خواتین کی بات ہونی چاہیے تو آج کی گزارشات خواتین کے حوالے سے کہ ان کے ذمے کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو ان کو اپنانی چاہیے عورت کو اللہ رب العزت نے عورت کی زندگی کو چار مرحلے دیے ہیں اول عورت بیٹی ہوگی دوسرے عورت بہن ہوتی ہے تیسرے بیوی ہوتی ہے اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت کی چادر ہوتی ہے جب یہ بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت و عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کی اداؤں میں وفائیں ہوتی ہیں اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق ایسی فرمائی کہ اس کے اندر بیک وقت تین جذبے رکھ دیے تین مختلف جذبے ایک فرما برداری کا جذبہ دوسرے محبت کا جذبہ اور تیسرے شفقت اور رحمت کا جذبہ رک جب یہ بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو والدین کی فرما بردار ہوتی ہے اور اگر باپ مر جائے تو بھائی بے شک اس سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن یہ پھر بھی اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتی ہے اور جب باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو شوہر کے گھر میں بھی اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہ فرما برداری کی زندگی گزارے کی اور پھر وہاں محبت کے جذبات اس کے جو ہیں وہ نکھرتے ہیں ماں باپ کے گھر میں بھی بہن بھائیوں سے محبت اور شوہر کے گھر میں بھی آ کر شوہر کے گھر میں شوہر سے اس کے مال سے اس کی اولاد سے محبت کا جذبہ اس کے اندر کار فرما رہتا ہے اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ پاک نے اس کو ایسی شفقت کا جذبہ بخشا کہ اپنی اولاد تو دور کی بات غیر کی اولاد بھی کوئی روئے بچہ تو عورت جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے کیونکہ اس کے اندر شفقت کا جذبہ کار فرما رہتا ہے شریعت طاہرہ نے عورتوں کی کچھ صفات رکھی اور انہی صفات پر اس عورت کو جنت ملا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی جو ہوتی ہے اس کے اندر چار صفات پائی جاتی نمبر ایک وہ دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہوتی مومن مومنہ عورت کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہوگی کیونکہ خاوند کو اللہ رب العزت نے الرجال و قوامون عالن نسا کے تحت گھر کا سربراہ بنایا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کو امیر تمہارے اوپر بنا دیا جائے اس امیر کی مکمل اطاعت تم پر فرض ہے لہذا شوہر کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا تو بیوی کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار ہو تاب دار ہو آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس کے پیچھے اصل میں بات یہ کار فرما ہے کہ تربیت چونکہ والدین کرتے نہیں اولاد کی والدین نے آج کے دور میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے بچے کو ہم اسکول میں مدرسے میں کالج میں یونیورسٹی میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ وہ ان کا ہیڈک ہے یہ ان کا درد سر ہے کہ ہمارے بچے کی تربیت کریں مگر ان اداروں میں تعلیم ہوتی ہے تربیت نہیں ہوتی تربیت کے لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور اس کے بعد بڑی عمر میں اگر کسی کو تربیت کروانی ہو اپنی اور کرنی چاہیے کہ اپنی تربیت کی فکر کرتا رہے تو اس کو پھر سلوک کے راستے میں تصوف کے راستے میں کسی صاحب نسبت بزرگ سے جڑنا چاہیے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرتا رہے چونکہ تربیت کا فقدان ہے تو اکثر بیگمات کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح شوہر کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ایک وہ لوگ جن کا خیال یہ کہ کسی طرح جنات قبضے میں آ جائیں اور موکل میرے پاس اس کو آپ دیکھیں گے وہ سارا دن تسبیح لے کے پڑھتا رہتا ہے کہ بس کسی طرح جنات قبضے میں آ جائیں کوئی بات نہیں آج کچھ ڈسٹربنس ہے کچھ میچ کی ڈسٹربنس ہے کچھ سپیکر بھی آپ کا بیمار ہے مگر کوئی بات اچھا اچھا چلو شکر تو پھر تو یہ بنگڑے ڈالیں گے اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ کسی طرح موکل میرے قبضے میں آ جائیں تو ان کو آپ دیکھیں گے وہ لیٹے بیٹھے اٹھے ہر حالت میں بس تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح جن قبضے میں آ جائے اور ایک بیویاں ہیں انہوں نے شوہروں کو جن سمجھ رکھا ہے کہ کسی طرح یہ میرے قبضے میں آ جائے تو وہ بھی مولویوں کے پاس عاملوں کے پاس جاتی ہے کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دو کوئی نسخہ دو ایسا کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے بھائی جس کو اللہ نے تم پر امیر مقرر کر دیا اگر وہ نا سمجھ بھی ہے یہ کام کی بات ہے ذرا غور سے سنیں جس کو تم پر اللہ نے امیر مقرر فرما دیا ہے وہ اگر عقل کے لحاظ سے تمہارے مقابلے میں کمزور بھی ہو مگر چونکہ اس کو شریعت نے تمہارے اوپر سربراہ بنایا ہے تو اس کے فیصلے میں ان اللہ خیر ہوگی وہ جیسا بھی فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے میں اس کے عقل کا عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ چونکہ اللہ نے اس کو یہ مقام اور منصب عطا کیا ہے تو اس کے فیصلے میں خیر ہوگی اور تم ماتحت ہو کر جتنے بھی عقل والے اور دانا اور دانشور بن جاؤ لیکن جب تم اس سے روگردانی کرو گے اس سے منہ مو موڑ کر اپنا فیصلہ مسلط کرو گے تو اس میں خیر نہیں ہوگی ہوگا لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی جو صفات بیان فرمائی اس میں پہلی صفت یہ بیان کی کہ عورت دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو یعنی شوہر امیر ہوگا اور یہ اس کی وزیر ہوگی شوہر حکم صادر کرے گا اور بیوی اس کو گھر کے اندر اپلائی کرے گی امپلیمنٹیشن اس کا اس کی بیگم کرے گی کہ بچوں کی تربیت چونکہ بچوں کے پاس زیادہ وقت ماں کا گزرتا ہے اور باپ جو ہے وہ تو باہر کمانے کے لیے جاتا ہے معاش کے لیے جاتا ہے تو تربیت عورت کرے گی مگر معاون بن کر اپنے شوہر کی معاون بن کر تربیت کرے گی یہ پہلی صفت اور دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اب اس پر آپ غور کریں ایک ہے کہ بیوی ایسی خوبصورت ہو ہور پری ہو کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں خوش ہو جائیں اور ایک ہے کہ بے شک اس کا چہرہ جیسا بھی ہو رنگت جیسی بھی ہو وہ حسین ہو کہ نہ ہو مگر اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے یعنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے بیوی اتنی حیادار اور پاک باز ہو کہ اس پر اس کا شوہر ہر وقت اطمینان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کے حضور شاکر بنے اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اپنے میاں کی بات ماننے والی ہو یہ وہی کہ اس کو موکل بنا کر قید میں نہ کرے اس پر اپنے فیصلے مسلط نہ کرے بلکہ اس کی مان کر چلے جیسا کہ قرآن نے اصول بتا دیا تو اس اصول کے تحت شوہر کو سپر پاور مانے اور خود اس کے ماتحت بن کر زندگی گزارے مگر آج گنگا الٹی بہتی ہے آج بیویاں کہتی ہیں شوہر میری مٹھی میں اور جیسے چاہوں اس کو نہ چاہوں اور وہ بھی کٹ پتلی بن کے ناچتا رہتا ہے تو یہ تین صفات ہو گئیں اور چوتھی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو تو یہ عورت اچھی نیک اور دیندار عورت تو یہ چار صفات شریعت نے رکھی ہیں اور یہ نیک بیویوں کے اندر موجود ہوتی ہیں اور جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ صفات نہیں ہوتی ان میں پھر اور اور شیطانی قسم کی صفات کہہ لیں یا حرکات کہ لیں وہ اس میں موجود ہوتی دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں خوش نصیب کون ہے خوش نصیب کون ہوتا ہے خوش نصیب وہ نہیں ہوتا جس کو بہت کچھ مل جائے خوش نصیب در حقیقت وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے کہ میرا جو بھی نصیب ہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے لہٰذا میں اس پر خوش ہوں اب کسی بیوی کو شوہر بھدا مل گیا یا کسی شوہر کو بیوی بھدی مل گئی تو وہ دوسری جگہوں میں نظریں مارتا نہ پھرے بلکہ اپنے نصیب پر خوش ہو جائے یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے کہ جو میرے اللہ نے کیا میرے نصیب میں یہی لکھا تھا تو یہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے تو یہ تو وہ ابتدائی تمہیدی باتیں تھی اور انہیں کے ضمن میں اب بیس ایسے اصول اور ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو نیک بیویوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان باتوں پر عمل کرنے والی ہو جائیں اور اس کے اختیار کرنے والی ہو جائیں تاکہ ان کی زندگی ازدواجی زندگی خوشحال گزرے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیا متاؤ کہ دنیا جو ہے یہ سرمایہ ہے ایک متا ہے وہ خیر و متاع دنیا المر ات اور دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک رفیقہ حیات ہے خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو نیک بیوی مل جائے اب آپ دیکھیں یا تو بیویاں ہمارے معاشرے میں چونکہ دین نہیں ہے ہمارے معاشرے سے دین رخصت ہو گیا ہے تو ظاہری صورت موجود ہے مگر دل کے اندر یقین کامل نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ہم چالاک اور مند اور سلجی ہوئی لڑکی اس کو سمجھتے ہیں جو شوہر کو قابو کر لے تو اس کو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بڑی تیز عورت ہے بڑی سمجھدار عورت ہے بڑی قابل عورت حالانکہ بات یہ ہے کہ عورت وہ اچھی جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی گزارنے والی ہو جائے اور شریعت کے مطابق خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جو اپنے اندر چینجز لائے تبدیلیاں لائے لہٰذا عورتوں کے لیے دیکھیں ایک اور بنیادی بات سمجھ لیں ایک ہوتی ہے قدسی سی نعمتیں اور ایک ہوتی ہے حسی نعمتیں قدسی سی نعمت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو معارفت مل جائے کسی کو دین پر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو ان نعمتوں پر خوش ہونا یہ قدسی سی نعمتوں پر خوش ہونا ہے اور یہ فطرت عموماً مردوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ قدسی سی نعمتوں کی طرف جب ان کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر ان کی ان کا میلان قدسی نعمتوں کی طرف ہوتا ہے اور حصی نعمت اس کو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان تو خواتین کے اندر یہ میلان پایا جاتا ہے کہ وہ حصی نعمتوں کی طرف بہت جلد راغب ہوتی حالانکہ قدسی نعمتوں کی طرف فکر کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فص فر بذات الدین کہ عورت سے لمالہ ولی جمالحاء ولی حسب ہا و دینا چار باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالحا یا اس کے مال کی وجہ سے لے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا لسب یا اس کے خاندان کی وجہ سے کہ یہ بڑے خاندان کی بڑے قبیلے کی بچی اور آخری جو ہے لینا یا دین کی بنیاد پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فس فرب ذاتِ دین دین کو مضبوطی سے پکڑو اللہ تمہارے ہاتھوں کو خاک آلود ہونے سے بچائیں گے تو دین جن گھروں میں داخل ہو جاتا ہے ان گھروں میں سکون اور چین آ جاتا ہے اور جن گھروں سے جس معاشرے سے دین نکل جایا کرتا ہے وہاں بے چینی بد امنی اور پریشانی آ جاتی لہٰذا ازدواجی زندگی بہتر انداز میں گزارنے کے لیے عورتوں کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کریں اور اعتماد جھوٹ پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ پر اعتماد خراب ہوتا ہے اعتماد سچ پر حاصل ہوتا ہے کہ جتنا آپ کی زندگی میں سچائی ہوگی اتنا دوسرے آپ پر اعتماد کریں گے لہذا بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا اعتماد حاصل کرنے والی ہوں اور اپنے شوہر کا اعتماد اس صورت میں حاصل کر سکتی ہے کہ جھوٹ سے اپنی زندگی کو بچا کر رکھے جن لوگوں کی زندگی میں جھوٹ گھسا ہوتا ہے جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے اور ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جب آپ نے دیکھیں نا جھوٹا آدمی جب کوئی بات رکھ دیتا ہے کسی کے سامنے تو پھر دوسری ملاقات میں سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اس کے آگے کیا بات رکھی تھی کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا تو پھر جب وہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پکڑا جاتا ہے تو ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر بہانہ در بہانا در گڑنا پڑتا ہے تو جھوٹ سے جتنی زندگی بچی ہوئی ہوگی اتنا گھروں میں اعتماد زیادہ سے زیادہ بحال ہوتا چلا جائے گا اور اعتماد ایسی نازک چیز ہے کہ جس کا اعتماد ایک دفعہ خراب ہو جائے وہ پھر بننے میں بہت ٹائم لیتا ہے پہلی مرتبہ تو اعتماد آرام سے بن جاتا ہے مگر ایک دفعہ اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائے تو پھر اعتماد اگر بحال ہو بھی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ میچ انڈیا کا ہو رہا ہے مگر فائدہ کوئی نہیں یہ فکسنگ ہوتی ہے خیر وہ تو گولیوں نے اور شور شرابے نے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ انہوں نے فکسنگ کی ہو یہ بھی کوئی لازمی تو نہیں کہ یہ فرشتے ہیں تو اعتماد کھو بیٹھے ہیں ہمارے کھلاڑی حضرات کہ فکسنگ پہ یہ شکار ہو جاتے ہیں تو اعتماد کا بحال رکھنا اور اعتماد کا پاس رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے ان کا گھر خوشگوار ہو جاتا ہے اور دوسرا اصول یہ کہ عورت اپنے خاوند کو اپنے محبت کے ذریعے مسخر کر لے بجائے وظائف اور عاملوں کے ذریعے اس کو بلی بنا دینا یا بکر بکری بنا دینا کہ مولوی صاحب ایسا تعویز دو کہ میرا شور بکری بن جائے کچھ بھی نہ کہے میں جو کہوں میں میں کرتا رہے اور میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے مولوی صاحب بھی پھر منہ مانگی قیمت لیتے ہیں عامل حضرات جو ہوتے ہیں تو بجائے اس کے اپنے شوہر کو تسخیر کرنے کے یہ حرام ہے شریعت کے خلاف ہے کہ آپ ایک آدمی کو اللہ نے آپ کے اوپر سربراہ بنائیں اور آپ اس کو اپنا ماتحت بنانے جا رہے ہیں تو یہ حرام کام ہے اور اس کی نسبت اپنے شوہر کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی محبت سے ایسا تسخیر کر لیں اتنی محبت اس کو دیں اتنا اپنا اخلاق پاکیزہ اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ آپ کی محبت کے گنگاتا رہے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ عاملوں کے چکر میں پڑھ کر شریعت کو بھی رونڈ ڈالتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اوروں سے پردہ کرتی ہیں اور عامل حضرات سے پھر پردہ بھی نہیں کرتی کیونکہ اس نے جو کام جو کرنا ہے بکری بنا کے دینا ہے تو وہاں یہ شریعت کے اس اصول کو بھی پامال کر دیتی ہے لہٰذا یہ دوسرا اصول ہے کہ عورت اپنے خاوند کو محبت کے ذریعے مسخر کر لے اس کو جن نہ سمجھے اور جن کی طرح اس کو قبضے میں نہ لائے بلکہ چھوڑ دے اپنے حال پر تیسرا اصول یہ کہ عورت لگائی بجائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے اب یہ عورتوں کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ بات سچ بھی کر رہی ہوتی ہیں شوہر کو سارے دن کی کارگزاری سناتی ہیں جب شوہر گھر آتا ہے نا تو بیویاں کارگزاری پوری سناتی ہیں اور حقیقت بھی ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی کوئی کسی نے کچھ کہا تو وہ سچ کہہ رہی ہوتی ہیں مگر دنیا میں یہ سارے انسانوں کا اصول ہے کہ وہ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو فی الواقع اب ایسے نہیں ہوتا فی الواقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان صاحب نے کوئی بات کسی لہجے میں کی اور میں اس کو اپنے مرضی کے مطابق کسی اور لہجے میں پیش کر دوں مثلا میں آپ سے کہوں روکو مت جانے دو है? اور کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب نے کہا روکو مت جانے دو اب دیکھیں اس ٹون سے بات چینج ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ روکو مت جانے دو ان کو اور اس نے وہ مت کو ذرا سا ادھر سے ادھر کر دیا تھوڑا سا گیپ دے دیا کہ مولوی صاحب نے کہا روکو مت جانے دو اب بات تبدیل ہو گئی الفاظ وہی ہیں مگر انداز بدل گیا تو بیویاں اکثر کارگزاری میں انداز بدل دیتی ہیں اس کو لگائی بجائی کہتے ہیں اجیت سنیں آپ کی بہن نے دیکھیں یہ کہہ دیا بھائی کا پارا چڑ جاتا ہے بلٹ پریشر ہائی ہو اچھا اس کی یہ احمد آپ کی والدہ نے یوں کر دیا یوں کہہ دیا اچھا ان کی یہ احمد چلو اب وہ دشمن بن گیا تو یہ لگائی بجائی اس سے پرہیس کیا جائے کیونکہ جس طرح آپ کا حق ہے بحیثیت بیوی کے اس طرح والدہ کا بھی حق ہے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے تو لگائی بجائی نہ کریں اور ایک سنی سنائی بات کو بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں اور یہ عورتوں میں خاص عادت ہوتی ہے مردوں اب تو ہم مردوں میں بھی آ گئی ہے کوئی ابھی یہاں مسجد میں داخل ہو کر کہہ دے کہ وہاں گاڑیاں جلا دی ہیں محمود آباد گیٹ تو ہم سب دوڑ پڑیں گے اور ہر کوئی جس سمت میں جائے گا تحقیق نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی گاڑی بھی جلی کہ نہیں لیکن ہر کوئی یہ خبر آگے پاس کرتا جائے گا آپ کو پتہ چلا وہاں گاڑی اب لوگوں میں افراتفری پھیلا دی یہ ہوتا ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پیش کر دینا اور جو آدمی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیتا ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے کیوں جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو مزید دس بہانے کرنے پڑتے ہیں وہ میں نے تو یوں مسجد میں بیٹھا تھا اللہ کے گھر میں میں نے سنا تو میں نے کہا حقیقت ہوگی پھر وہ اس کے لیے تعویلیں پیش کرتا ہے تو سنی سنائی بات اور لگائی بجائی جو ہے یہ بری عادت ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور چوتھی بات یہ کہ بچوں کی یہ سنی سنائی بات پر ایک مثال بھی سمجھ لیں دیکھیں ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے عام مکھی تو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ پاک چیزوں کی طرف پھلوں کی طرف جاتی ہے خوشبودار پھولوں کی طرف جاتی ہے یعنی اس کے ذہن میں ساری خوشبوئیں اللہ نے بسائی ہوئی ہیں لہذا وہ ان پاک صاف چیزوں کی طرف جا کر ان پر بیٹھ کر جو عرق چوس کر لاتی ہے اس کو اللہ پاک اتنا شیری بنا دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کو مہنگے سے مہنگا خریدتے ہیں کہ یار یہ بہترین چیز ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے بلکہ شہد کی مکھی پر اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری سورت اتار دی سورہ نحل اور انبیاء کے بعد آج انہوں نے دلی فتح کر لیا ہے آج دلی فتح ہو گیا ہے انبیاء کے بعد اگر نسبت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے وہی کی تو صرف شہد کی مکھیوں کے لیے استعمال فرمائی فرمایا و اوہا الا رب کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کر دی کہ تم اپنے گھر درختوں میں اور پہاڑوں میں بناؤ اور مختلف قسم کے پھل اور پھولوں سے تم رس چوسو اور پھر جو تمہارے پیٹ سے نکلتا ہے وہ فی ہے شفا اس میں سارے انسانوں کے لیے شفا رکھ دیے حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ شوگر کے مریض تھے اور ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ شہد نہ لیا کریں مگر حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ جو تھے وہ شہد کا استعمال بھرپور کرتے تھے تو مری نے کہا حضرت آپ کو ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں اور آپ شہد کھاتے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں فرمایا نہیں نہیں, نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں شہد کھا کے مروں میرا اللہ پوچھے زکریا تو کیسے مرا میں کہوں جس کو آپ نے شفاس کہا وہ کھا کے مرا تو بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے فطرت میں اللہ رب العزت نے خوشبوؤں کو پاک اور پاک صاف چیزوں کو بسایا تو اس کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو دوسری عام مکھی ہے اس کی ذہنیت میں اللہ رب العزت نے گند کو بسایا بدبو کو بسایا اب آپ کا پورا گھر میں پوچھا لگ جائے صفائی ہو جائے مکھی وہاں بیٹھے گی نہیں لیکن گھر کے جس کونے میں جس آنگن میں کچرا پڑا ہوگا وہ وہیں جا کر بیٹھے گی اور انسان کے پورے جسم میں کہیں نہیں بیٹھے گی جہاں زخم لگا ہوگا اور جہاں پر پھوڑا ہوگا یا پیپ ہوگی وہ اس کو چوسے گی جا کر تو یہ فرق ہے اچھے اور برے انسان میں شہد کی مکھی بڑا درس دیتی ہے انسانیت کا اگر کبھی اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو نا تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا اصل سبق شہد کی مکھی سے اسی لیے اللہ رب العزت نے وہی کی نسبت انبیاء کے بعد شہد کی مکھی کی طرف فرمائی تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ لگائی بجائی سے بھی باز رہتا ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے تو اس کا سمر پھر میٹھا ہوتا ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ تو گند پہ بیٹھتا ہے تو لگائی بجائی بھی کرتا ہے اجی آپ نے سنا فلانے نے یہ کر دیا فلانے نے یوں کر دیا لگائی بجائی جھگڑے کرانا فساد برپا کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے مکھی کی طرح وہ کسی دانشور اپنے اپنا علم جاڑنے کے لیے ایک دیہاتی سے کہا کہ چاچا آپ کو پتہ ہے مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں اس نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا تو دانشور صاحب نے کہا اس کی تیرہ آنکھیں ہوتی ہیں وہ دانشور کو انہوں نے لاجواب کر دیا فرمانے لگے لعنت ہے ایسی آنکھوں پر کہ جب بھی بیٹھتی ہے تو گند پہ بیٹھتی ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کو گند سے باز رہنا چاہیے اور چوتھا اصول یہ خواتین کے لیے کہ وہ بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھے اور جہاں یہ پوری کارگزاری ساس بہو کی اور سارے سلسلوں کی سناتی ہے وہاں بچوں کی کارگزاری سنایا کرے شوہر کو بچوں کی کارگزاری سنائے جو نرالی بات ہوئی ہو جو کوئی نیا عمل بچوں میں دیکھا ہو وہ اپنے شور کو بتائے تاکہ بعد میں جب پانی سر سے گزر جائے اور پھر شور کہے تم نے مجھے وقت پر نہیں بتایا تو اس سے بہتر ہے کہ ہر رات اپنی اولاد کی رپورٹ دیتی رہے یہ اس کے ذمے دیکھیں جو بھی دانت پگھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ سانچے میں ڈال دیں وہ اسی سانچے کی صورت اختیار کر لے گی لیکن جو دانت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ کوئی صورت نہیں دے سکتے ہیں تو بچوں کی مثال پگلی ہوئی دات کسی ہے اس کو آپ دین کے سانچے میں ڈالیں گے یہ دین دار بن جائے گا آپ دیکھیں نا جو بچے مدرسوں میں جاتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے ایک تو ہم واجبی سی تعلیم دلواتے ہیں نا بچوں کو کہ دوپہر کو جب اسکول سے واپس آئے تو دو گھنٹوں کے لیے مولوی صاحب کا دماغ کھانے بھیج دیا یہ واجبی تعلیم گے کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیا کہ یہ اللہ کے قرآن کو سمجھے پڑھے پھر اس کے بعد مدرسے میں جائے تو ان بچوں کی حالان کے ان وضاقت حالانکہ یونیفارم نہیں ہوتا مدرسوں کا مگر وہ بچے سر پہ ٹوپی رکھے جاتے ہیں جیسے ان کے استادوں کی وضاقت ہوتی ہے وہ اسی ڈھانچے میں ڈلتے چلے جاتے ہیں حد کہ جب بالغ ہو کر بڑے ہو کر وہ فاضل ہو کر مدرسے سے نکلتے ہیں تو مکمل اپنے اساتذہ کا عکس ان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بالکل پھگلی ہوئی دھات کسی طرح ہوتے ہیں اب ان کو آپ جس ڈھانچے میں ڈالتے چلے جس سانچے میں ڈالتے چلے جائیں گے یہ ویسے بنتے چلے جائیں گے ان کو دین کی طرف آپ رغبت دیں گے تو یہ دیندار بن جائیں گے ان کو دنیا کی طرف رغبت دیں گے تو یہ دنیا دار بن جائیں گے پھر آپ بعد میں شکوے شکایت کریں گے مول صاحب بیٹا ہماری سنتا نہیں بیٹی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو آپ نے جو تربیت فرمائی پھر ایسا ہی ہوگا تربیت آپ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ٹی وی چینل اور جناب کیبل سسٹم اور کیا کچھ نہیں لگا کے دے دیا ہیں سارا سارا دن بچے نیٹس پر بیٹھے رہتے ہیں اور آپ بے فکر ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے نیٹ پر تو جتنی خرافات ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ نیٹ پر پڑھائی نہیں ہوتی نیٹ پر سب کچھ ہے تو جب آپ کا بچہ نیٹ استعمال کرے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے کو پابند کرے کہ بیٹا نیٹ کھولنے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنا بند دروازے میں تم نے نیٹ استعمال نہیں کرنا بند دروازے میں تم نے ٹی وی نہیں دیکھنا ٹی وی تو ہمارے گھروں میں جیسے فرض ہوتا ہے نا ہونا ضروری ہے اگر کوئی کہہ دے ٹی وی حرام ہے حالانکہ ٹی وی کا موجود ہونا گھر میں جیسے ایک بریگیڈ پوری فوج موجود ہو شیطان کی لیکن جب کوئی ہم سے کہہ دے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی تو ہم آگے سے کہتے ہیں میں تو خبروں کے لیے سنتا ہوں دیکھتا ہوں یہ خبریں وبریں چھوڑیں خبریں کون سی آپ کی غیر محرم رشتے دار پیش کر رہی ہے وہ بھی تو آپ کے لیے محرم ہے غیر محرم ہے آپ کا آپ کو اس کی طرف دیکھنا بھی آرام اور آپ مزے لے لے کر اس کی باتیں سنتے ہیں تو یہ خبریں نہ دیکھا کریں آپ اگر باخبر رہیں تو کیا فائدہ اور بے خبر رہیں تو کیا فائدہ مجھے بتائیں آپ باخبر بھی رہتے ہیں خبریں بھی دیکھتے ہیں اخبار بھی پڑھتے ہیں آپ نے آج تک کوئی تبدیلی پیش کی ہے کہ جی طالبان کس کا نام ہے مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے ہمارا ملک کس کے اس میں چل رہا ہے کس کی ڈکٹیشن لے کر ملک چلایا جا رہا ہے کس انداز میں کس طرح ہم چلتے ہیں تو آپ باخبر رہیں یا نہ باخبر رہے کیا فائدہ اور اب تو ماشاء اللہ پارلیمنٹ لاجز کی بھی بے عزتی ہو گئی وہاں سے چرس ہیروئن پتا نہیں کیا کچھ نکل رہا ہے, رہا ہے. آہ, تو <laughs> یہ سارا پاگل پن ہے تو بچوں کی تربیت کا خاص خیال عورت کو رکھنا چاہیے اور شور کو خبردار کرتے رہنا چاہیے اور پانچواں اصول یہ کہ خاوند کے قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے اور خاون کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بیوی بی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے مگر وہ ہم نے بتا دیا تھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ بیوی بی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جتنے بھی رشتے داروں ان کا خیال رکھتی رہے کیونکہ اس کے وہ رشتے ناتے ختم تو نہیں ہو سکتے آپ جتنی لگائی بجائی کر دیں نفرتیں ڈال دیں تو اپنے آپ کو گناہگار کرنے والی بات لہٰذا ان کو عزت دیں تاکہ آپ ان کو عزت دیں گی تو اللہ آپ کو عزتیں دے گا اور ایک جو ہمارے ہاں بہت بری وبا ہے وہ یہ کہ ہم رشتہ داروں کے آ جاتے ہیں مگر ہماری نیت اتنی غلیز ہوتی ہے کہ وہ ہمارا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے حالانکہ ثہٰ رحمی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے اور اسلام حکم دیتا ہے کہ ثلا رحمی کو کاٹو مت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو رشتے ناتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے مگر اب ہماری نیت کیسی ہوتی ہے ہم اگر کسی رشتے دار سے ملنے جاتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ میں یہ نیت کر کے جاؤں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے کہ میں صلاح رحمی کر رہا ہوں لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے بھائی جانا پڑے گا مجبوری ہے اگر میں آج اس کی خوشی میں نہیں گیا تو کل وہ میرے یہاں نہیں آئے گا تو نیت ہماری فضول ہو گئی نیت ہم نے خراب کر ڈالی ان نمل اعمال و تو اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے اب آپ گئے بھی اس کی شادی کی تقریب میں اور لوگوں نے پانچ سو روپے رکھے لفافے میں آپ نے دس ہزار رکھ دیے مگر نیت آپ کی سلارے بھی نہیں تھی نیت آپ کی یہ تھی کہ آج دوں گا تو کل لوں گا بھی تو اب یہ ہدیہ جو ہے یہ بجائے آپ کے لیے سامان جنت بننے کے وبال جان بن گیا تو لہٰذا سلا رحمی رشتہ داروں سے کی جائے مگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اور نیت کو اپنے اچھا کر کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑا جائے مگر رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی مخلوط محفلوں میں بھی آپ جائیں کہ کیا کریں صاحب اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داری نبھاؤ تو مخلوط محافل کی رشتہ داری نبانے کا حکم نہیں ہے یہ ہماری اپنی وضع کردہ چیزیں لہٰذا جہاں مخلوط محفل ہو وہاں علماء کا طریقہ یہ کہ ان کے گھر کے افراد یا خوشی کے موقعے پر دو دن پہلے چلے جاتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کو پتہ ہے وہاں بے پردگی ہوگی تو ہم آج چلے آئے یہ ہدیہ قبول کر لیں اور غمی ہو تو غمی میں بھی آج پردے داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا خوب بے پردگی ہوتی ہے لاش پڑی ہوتی ہے میت پڑی ہوتی ہے لیکن دھڑلے سے شریعت کو روندہ جا رہا ہوتا تو وہاں پھر اس دن نہ جائیں اگلے دن چلے جائیں تازیت کے لیے اگر مخلوط محافل سے بچنا ہے تو یہ ایک اور شرط اس کے بعد خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دینا یہ بیوی بی کا فرض ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو فرماتے ہیں خدیجہ سے رضی اللہ عنہا کہ ضم ملونی ضم ملونی مجھ پر کمبل ڈال دو انی خشی تو اللہ نفسی اب دیکھیں انہوں نے فرما بردار رفیعۂ حیات ہونے کے ناطے پہلے کمبل یا چادر ڈالی اور پھر سرانے بیٹھ کر تسلی دینے لگی کہ کل لا واللہ لا یقزی کلّ ابدا مجھے اس کی قسم اللہ کی قسم کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے پہنچنے والا کیوں ان نقل الرحم کہ آپ سلا رحمی کرنے والے ہیں دیکھیں پہلی چیز بتائی کہ آپ رشتے نعتوں کو توڑتے نہیں جوڑتے ہیں ان نقل الرحم و تقسم المعدوم لوگوں کی گم شدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں وہ تخری <الزائف> مہمان نواز ہیں ان نقل تصل الرحم و تقصب المعدوم و تقرف و تحمل اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے و تصدق الحدیث اور سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے و تو عید ولا نوا الحق اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے اور ولزین نفس و خدیجہ طبید اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے کہ اشحد انک ان رسول اللہ میں گوائی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول نے دیکھیں پہلے کمبل اڑوایا پریشانی دور کی اور پھر سرانے بیٹھ کر ایسا تسلیمیز بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ القبر رضی اللہ عنہا کی رفاقت کو دنیا سے پردہ فرمانے تک نہیں بھولے مدینہ منورہ میں بھی رہتے ہوئے باقی ازواج متحرات کی موجودگی میں بھی جب کبھی جانور زبا فرماتے تو ڈھونڈتے رہتے کہ خدیجہ کی سہیلیاں کہاں ہیں تاکہ ان کے گھر گوشت پہنچا دے تو ان کا خیال رکھا کرتے تو یہ ہوتی ہے نیک رفیقہ حیات کے شور کو تسلی دینے والی ہو اس پر میں ایک واقعہ عموماً عرض کیا کرتا ہوں بنگلہ دیش کے جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا کاروباری آدمی جس کا تعلق مشرقی پاکستان سے یعنی پاکستان سے تھا تو وہ بیچارہ وہاں صفر ہو گیا اب جب وہ آیا تو وہ خود علماء کو بتاتا تھا کہ میرا دماغ پھٹتا تھا اور میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا کہ کروڑوں کا کاروبار منٹوں میں آنن فانن ختم ہو گیا صرف جو تن کے کپڑے تھے میاں بیوی اس میں آئے کراچی میں ان کے بھائی رہتے تھے یہاں انہوں نے رہائش ان کے ساتھ اختیار کی لیکن وہ وہ آدمی کہتا تھا کہ میری بیوی جو تھی وہ جب بھی میں فلم میں بیٹھتی تو گھر میں وہ کہتی کہ میں تو سمجھی تھی کہ ہم مر گئے ختم ہو گئے لیکن میرے شور کا حوصلہ اور ہمت ایسی ہے کہ وہ پیسوں کو ہاتھ کا میل سمجھتا ہے اس نے کہا گئے تو گئے پھر آ جائیں گے ان اللہ اگر اللہ نے چاہا اللہ کی یہی مرضی ہوگی بڑا حوصلے والا ہے وہ کہتے تھے میرا حوصلہ نہیں ہوتا تھا لیکن بیوی اتنی مضبوط بات کرتی تھی کہ مجھے اس سے ڈھارس بن جاتی اور میں زندہ رہا ڈپریشن میں جانے سے میں بچ گیا تو پھر بیوی نے ہی مشورہ دیا کہ بھائی سے کچھ ادھار لے کے کاروبار شروع کرو ایک ادھار کا ٹرک خریدا اور پانچ سال کے بعد بہت بڑی ٹرکوں کی کمپنی کا وہ مالک تھا اس کے ٹرانسپورٹ کمپنی تھی جس میں سینکڑوں ٹرک چلتے تھے تو یہ کیا بیوی شوہر کی مصیبت پر اس کو تسلی دینے والی ہو اور شوہر شوہر کو صدقہ اور خیرات دینے کی ترغیب دینے والی ہو ویسے تو بیویاں ہوتی ہیں کہ بس یہ جو دوزخ ہے نا یہ بھرتا رہے میرے لیے کیا لائے وہ ہوتا ہے نا جی ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہے نا ان کی عادت بگڑی ہوئی ہے یہ مرید سے کہتے ہیں تو آئے گا تو میرے لیے کیا لائے گا اور جب میں آؤں گا تو کیا دے گا دونوں صورتوں میں پیر صاحب تو اسی طرح بیگمات بھی آج کل پیرنیاں بنی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں بس یہ جو دوزخ ہے نا اس کو حل میں مزید برتے رہو مجھے دو میرا ڈریس ہونا چاہیے میری جولی ہونی چاہیے فلاں ہونا چاہیے اور دین کی طرف فکر نہیں ہوتی شوہر اگر کہیں خیرات بھی کرنا چاہے تو یہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں تو یہ اچھی بیویاں نہیں ہوتی نیک بیویوں کا کام ہے کہ وہ شوہر کو ترغیب دے اگر وہ کنجوس بھی ہو تو اس کو ترغیب دے کے دیکھو اللہ کے رسول نے صدقے کے لیے قسم اٹھائیے کہ جو صدقہ خیرات کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا اللہ کے رسول ویسے ہی فرما دیتے تو بھی بات صحیح تھی پکی بات تھی مگر جب ان کی قسم ساتھ میں جڑ گئی تو پھر بات یقینی ہو گئی کہ صدقہ دینے والا جو ہے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا لہذا آپ دیکھیں بڑے بڑے مل آنر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ آج بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں کل کو اچانک ایسا کوئی طوفان آ جاتا ہے کہ وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں ان کو وہ ای سی ایل میں شامل کر دیا جاتا ہے انہوں نے اس بینک کا اتنے کروڑ قرضہ دینا ہے اتنا کروڑ قرضہ دینا ہے اور وہ اس میں پھر مر جاتے ہیں کھپ جاتے ہیں وہ کروڑوں کی ڈیل ان کی ختم ہو جاتی ہے تو عام لوگ تو ایسے کرپٹ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں مساجد اور مدارس کو چلانے والے اور بنانے والے ایک بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ بینک کرپٹ ہوا ہو اس کا بزنس فلاپ ہوا ہو کیوں صدقہ خیرات واللہ اللہ یورب صدقات اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں تو صدقات جو ہیں اس کی ترغیب بیویاں دیتی رہیں شوہروں کو اس طرف راغب کریں کہ بھائی اللہ کے راہ میں بھی کچھ خرچ کرتے رہو ویسے بھی حق تعالی فرماتے ہیں نا کہ وفی اموالحم حقم معلوم لسا الاولمحروم کہ تمہارے مال میں غریبوں کا اور مسکینوں کا حق ہے دیکھیں آدمی کتنی روٹی کھاتا ہے دو یعنی ایک آدمی کا نارمل گھر کا خرچہ پندرہ بیس ہزار میں پورا ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اللہ پاک مہینے کے لاکھوں روپئے فائدہ دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ اس کو اللہ نے ڈاکیا بنایا ہے کہ اس کو دوں گا اور اس کے ذریعے لوگ جیسے ڈاکی کے پاس ساری سارے شہر کے خطوط آتے ہیں پھر پوسٹ آفس سے وہ خطوط تقسیم ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو اللہ پاک مالدار اس لیے بناتے ہیں کہ رزق اس کے ذریعے باقی لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یہ ہے لسا الامحروم وفی اموالم حق و معلوم لسا محروم تو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے گھر اور کاروبار کو پوسٹ آفس بنایا ہوا ہے کہ تمہیں ہم زیادہ فائدہ دیں گے لیکن تم اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے رہو تو صدقات کی طرف شوہروں کی توجہ دلانے والیاں ہوں اور نویں بات یہ کہ جب بھی کھانا بنائیں یہ بڑی اہم بات ہے جب بھی کھانا تیار کریں تو ذکر اذکار کے ساتھ اگر عورتیں کھانا بنانے کا اہتمام کریں اس کھانے میں نورانیت بھی ہوگی اور اس کھانے کے کھانے والوں کے دلوں میں ظلمت نہیں آئے گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوگی اب ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں میں ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ کر سبزی کاٹی جا رہی ہے ڈیک پر گانا لگا کے ہنڈیا پکائی جا رہی ہے پھر کہتی ہیں کہ شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ جن خرافات میں اس کو کھلا کر تیار کر رہی ہیں بھائی جس کھانے پر اللہ کا نام پڑا جائے شریعت نے کیوں ہمیں حکم دیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اس لیے کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا تو اس کھانے سے جو انرجی بنے گی وہ انرجی کبھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگی اور جس کھانے پر کلمہ اور اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اس سے جتنی انرجی بنے گی وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف لے کر جائے گی لہذا خواتین ذکر اذکار اور باوضو رہ کر اگر اہتمام کریں کھانا بنانے کا تو گھر میں نورانیت آئے گی اور دسویں بات یہ کہ کام کو وقت پر سمیٹا کریں اب جو کام کا وقت ہوتا ہے وہ یہ ٹی وی کے آگے گزار دیتی ہیں پھر ایک کام پینڈنگ دوسرا کام پینڈنگ پھر وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے پھر وہ کام دوسرے دن کے لیے رہ جاتے ہیں تو کام وقت پر سمیٹنے والی ہوں اور گیارہویں بات یہ کہ گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی ہو دیکھیں اللہ پاک صفائی کو پسند فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا نا يحب ال و اللہ یوہب الحب الطوابین و یب المتحرین کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تو جو بندہ خود بھی صاف ہو اور اس کا گھر بھی صاف ہو اس کو اللہ پاک پسند فرمائیں گے تو خواتین جو ہیں وہ گھروں کے اندر صفائی کا اور ستھرائی کا اہتمام کریں کہ اپنا اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور باروی بات یہ کہ فون پر طویل گفتگو نہ کیا کریں اس سے اعتماد خراب ہوتا ہے پہلی بات اور موبائل چینل موبائل نیٹ والوں نے تو دوڑ لگائی ہوئی ہے ہر ایک کہتا ہے لمبی بات پوری رات لمبی بات یہ وہ ہے وہ ایک مشہور لطیفہ ایک عورت کی عادت تھی گھنٹوں اپنی سہلیوں سے بات کرتی تھی ایک دن اس نے فون کی گھنٹی بجی ریسیور اٹھایا شوہر سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس نے ریسیور اٹھایا کچھ دیر باتیں کی 15 منٹ بعد اس نے فون بند کر دیا۔ تو شوہر نے پوچھا بیگم کیا کوئی دور کی سہیلی یا رشتہ دار تھی کہنے لگی نہیں رانگ نمبر تھا رانگ نمبر ملا تھا تو 15 منٹ بات کی اگر صحیح نمبر ملا تو گھنٹوں بات ہوتی تو یہ فضول بات ہے لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جہاں آپ سہیلیوں سے گھنٹوں فون پر بات کرتی رہتی ہیں اور ان کو دل کے دکڑے سناتی ہیں تو دل کا دکڑا اللہ کو سنانا چاہیے ان نما اشکو بسی و حسنی <اللَّه> اپنا حالِ دل جو دل پہ گزر رہی ہے نندے ساس جو کر رہی ہے وہ لوگوں میں افشا کرنے کے بجائے اس کو اپنے رب سے بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ میں تمہاری صفائی سننے آیا ہوں کچھ کہوگی سیدہ فرماتی ہے نہیں نہیں ان اشکو بسی وحزنی حزنی اللہ اللہ کے رسول میں اپنا حال دل اپنے علیمبذاتِ صدور کو سنا چکی ہوں وہی وہ جانتا ہے میرے کردار کو میرے افکار کو میرے اخلاق کو وہی وہ جانتا ہے تو بات یہ ہے کہ اپنا حال دل بجائے سہیلیوں کو اور رشتہ داروں سہیلی تو دور کی بات ہے ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی میں بس میں پرائی خاتون کو کوئی پرائی مل جائے بس سلام دعا ہو جائے دونوں کی اور بہن کیا کرتی ہو تو وہ شوہر کا بھی چٹا بٹا پورا کھول دیتی میرے شوہر یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سانس تو میری ڈائن ہے ایسی ہے ویسی دو منٹ میں پورا گھرانہ اپنا اس کے سامنے کر دیتی یہ وقار کے خلاف ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ سے معلومات حاصل کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہ ہو تو جو آپ نے اس کو معلومات فراہم کی وہ تو ساری ملیا میٹ ہو گیا آپ کا گھر تو اس کے نظروں میں بلکل صفر ہو تو یہ بندیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کوئی ڈاکٹر کی دکان پہ مل جائے اے بہن کیا ہوا کیسی آئی وہ آگے سے شروع ہو جاتی تو سانس ایسی ہے اس کی وجہ سے بخار چڑ گیا یہ ہو گیا وہ سب سارا گھر کے قصے سنا تو اس سے بچا کریں اور پیرویں بات یہ کہ اہم باتوں کو اپنے پاس کسی نوٹ بک میں نوٹ کیا کریں کیونکہ آپ کی ذمہ داری پورا گھر چلانے کی ہے خواتین سے کہہ رہا ہوں تو شور نے جو آڈر دیے یا بچوں کے جو کام ہیں وہ سارے کام اگر لکھے ہوئے ہوں گے تو چونکہ اولاد کے بعد بیویوں پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو ایک کام کیا ایک بھول گئیں تو اگر نوٹ بک میں ساری اہم باتیں لکھی ہوں گی تو سب بروقت وقت یاد رہیں گی کوئی پوچھے گا شور پوچھے گا پیسے کہاں لگائے حساب لکھا ہوا ہوگا تو سامنے پیش کر دے گی نہیں تو ادھر ادھر کی لگائے گی اس سے پھر اعتماد خراب ہوگا اور چودھویں بات یہ کہ خاوند کو گھر سے جب بھی کام پر رخصت کرے تو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے اب ہوتا کیا ہے میں نے عموماً دیکھا جن لوگوں کی صبح ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بیچارے ڈیوٹی پہ جا کے وہاں ناشتہ کینٹین سے منگوا کے کر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بیوی نے کتنی سواگتوں کے ساتھ رخصت کیا ہے دروازہ بند کر دو جلد ہو جاؤ جو جو کرنا ہے کرو مرو یہاں سے ہماری نیند خراب نہ کرو تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے خاوند کو دعاؤں کے ساتھ نیک بیویاں اپنے خاوندوں کو اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کرتی ہیں گیٹ تک آ کر فی امان اللہ تعالیٰ کہہ دیں تو اپنے اللہ کے سپرد کر گئی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور اس میں ثواب بھی ملے گا اور پندرہویں بات یہ کہ خاوند کے آنے سے پہلے جس طرح گھر کو صاف کیا اسے اپنے آپ کو بھی صاف کرے اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں گنگا الٹی بہتی ہے خاوند کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ بھنگن بن کے گھر میں گھوم رہی پھر کہتی ہے میرا شور مجھے توجہ نہیں دیتا اور وہ سارا راستہ نیلی پیلی چیزیں دیکھ کر آیا ہے اور اب سامنے اس کے بھنگن گھڑی ہے وہ کہاں توجہ دے تو خاوندوں کے سامنے بناؤ جہاں بناو سنگار کا حکم شریعت نے دیا وہاں کرتی نہیں ہے اور جہاں نہیں دیا وہاں کرتی پھرتی ہے کہ کوئی دیکھے تو صحیح تو خیر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سترویں بات یہ کہ خاوند کی ضرورت کو پوری کرتی رہے اس میں کوئی تردد نہ کرے کیونکہ یہ پھر ایسے شوہر جن سے انکار ہو جاتا ہے تو وہ پھر گناہ میں مبتلا ہوں گے خاوند کو بھی چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات پہ گناہ میں مبتلا نہ ہو صبر کا مظاہرہ کریں اللہ پاک صابرین کے ساتھ ہوتے ہیں مگر یہ کہ بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور گھر میں ایک مخصوص جگہ نماز کے لیے مسلح بنائیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر عورت بھی آپ کے ہاں آ گئی تو اس کو جگہ پردے والی مل جائے گی اور وہاں پر بیٹھ کر جتنا وقت ہو سکے تو وہاں لگائیں بجائے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھنے کے گھر کے اس کونے میں جا کر جہاں مسلّہ آپ نے نماز کے لیے رکھا ہے وہاں پر اہتمام کریں تو آپ کے دل میں اللہ پاک دین کی قدر و قیمت ڈالیں گے اور دینداری کی طرف آپ کی توجہ بڑھتی چلی جائے گی اور خلاف شریعت کام میں کسی کی اطاعت نہ کریں بعض عورتیں ہوتی ہیں پہلے پردہ کر رہی ہوتی ہیں جب شوہر کے گھر آتی ہیں وہ کہتا ہے برقعہ شرقہ ہٹا دو بھائی یہ ایڈوانس دور ہے تو اللہ تعالیٰ تعلیم مخلوق فی الخالق اللہ کی نافرمانی کے لیے کسی غیر غیر اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے شوہر ہو لیکن جب شریعت کے خلاف کسی بات کی طرف وہ آڈر کرے تو سلیقے سے طریقے سے اپنے شور کو سمجھائے کہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف بات ہے اس میں اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ اللہ پاک نے مخلوق کی ایسی اطاعت کا حکم نہیں دیا جس میں خالق کی نافرمانی فرمانی آتی ہو لہٰذا اس سے بچتی رہیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر اگر بیویاں اس دور میں عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کی ازدواجی زندگی خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے انداز میں گزرے گی اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آئندہ کی نشس میں انشاءاللہ اللہ مزید جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پر بات ہوگی وہ آخر ان الحمد رب العالمین کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات ہو تو وہ کر سکتا ہے الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمتقين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم انا نسالك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر المستعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا اللہ بالله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا با